سونا می کو پکڑیا لکیرات کاغذہ لکیر مارے پا زیارت کرنا میں جو دربارے لیکن ہی اپنے شکر کتنا بے ہوں جو لانت ملے اللہ کا ولی بن نہیں مولا بے فارغ ڈورو کا ڈورو ہے مولا علی ہوں بلایت منڈنی پہلی نے بےکیرت بنا نہیں سکتا آپ دی جی میں جی دنیا اللہ دا ولی رسول دینا فرمانی دیکھ سکتا جنگ ہو بیٹھے بلائی. شکل رو کریں گے جا ولی ہو سی وہ اللہ دا ولی فرمایا میں تو باہر بیٹھا بکالا میں لے بولیں پھر میں رب دا کر میری گا ہوں میں جس سے وسال کر گیا پہلے دنیا تو ہوا لڑا چکا دنیا اللہ میںا دربار سال تھی دربار نگی تو رنگ لنگی بدھی نقل نگی فوٹو کڑی یہ کہنا مطلب خدا کا روحانی جسمانی نہیں ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدی دا دربار کو دا دل. کو دی دیکھیں समझ नहीं मसला बेचा असल दिल का तालो के रूहानियत का शादी इक्का अल्लाहदावली पे थे रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इना औलल्लाही अलमुतक़ी है सो कानून मन कान फरमाया मेरे सब तो लेड़े परहेजगार लोग हैं जो जिठा होवे जेहे ते मर्दी हो सुभान अल्लाह है ये नबी सैयदाना फरमान है और रिश्ता है ताल्लुक है सैयद नसाले हुजूर वो, वो क्या है میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا کہ سید واسطہ ہوں میرا کیا امت تھی وہ پر ہے دار وہ میرا میرا سیدوں کو نہ سمجھائے جو امت دیہ واسطہ فرما کنے ورچھا کھڑے میری باتیں جاری ہیں تے سید والے کھڑے ہیں ہی جو میری فرما برداشتہ گزر گیا سمجھ لیئے کنا صحیح اچھا روحانی تیکھے کسم خدا دیتا ہزار دربار میں دربار पवा मेरी दरबार नंगी थी सी कोई क्या मत ना होगी कख रहा जूगा उजड़ प्या جو لا کہ شکاری, رہے دیتے ہیں. شکاری شکار کرانے شکاری صحیح डेरे बेटे पत्ता लगे खीरी का टोला फरमाने सरदार साहब एक मेनू आखिर सकूल شکاری لوگ نقلی ہوں ماتاوارا لوٹ پائے نقل خرابی چولہے تھے جتی اگ رکی مسی جی کتنا رکھو مطلب پیچھے جی گی گھر جب دل لیتا ہے ورنہ بھی توڑی مالو لکھ کر نہ نما واسطے ہے جی گندی چیز ہے کندی خدا پاک نی پی چیم چٹنی پی ہے سکولہ اگریز ماں دے ماں قبلہ ہے کھڑا کڑا میں جڑا آپ کہیں بچے سچی رکھا ہے छूहरबाद कू छूहर बात मौल हो गए कहना कुरान पढ़े संभाल अपने मैं क्यों छूहर बाद आप जा देख दे। करो चाहे चीन जाना पड़े ने खा नहीं बिजना खराब करके ये कारूहर बात ज्यादा गुरै या मा चो دل کیا زیادہ لانگلش پڑھا پلیٹی پڑھا جو ساری قرآن خدا کاملی دیکھی پوترے والا گوارا نہیں دیکھنا کرنے کو کو استعمال مرتا باند دیا بھولو کیا ہوا تھی نا بندہ سیر تھلو لستا بندہ جی ہو بچتی پی خدا ہاتھوں نماز داں چوتھا پوت کی بچے नाल खोते करा बनादरी सुहर पतनी क्या न तो थी थी थी थी। क्या ही जुटी अब रखी बैठी बाजार पेनी तू छे और लोढ कुत्ता पाया लंजे देख भाई आ रहा आखिर थी ये जो कुत्ती दी नखल खराब थी वे सी शिकार है शिकारी कुत्ता ना लेती वाला जे लोढ जान लाग पोवे ते भेड़ चोर जग लोढ ना भी भरा खड़ाई हो <laughs> बस अल्लाह नास इ ताजेरा दी भेड़ गुजेड़ा मरनी जते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काज से बंदे कठे लोत्ता काना जक हार कोरी مندہ ہو دے دے خلاف گا. حقیقت خلاف جا جڑی حقیقت بیان جو چند نہیں ہوگا. مثلا ایک بندہ شریف ہے چکر کھولے آخری یہ حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی. फरमायादी छाया हमेशा शराबी जरा बारा पी, पी के इरादा है कहीं जन्नत फरमाया नो मुलाधी चौधार कहीं की जन्नत दिखी कर مرداں مرداں شکل بنا کٹے مردا واگ ہے جی مرد بدے تھی آ جی میں سہدی فرمے دیں جہی عورت منہ نہ لکا دے عورت پہ مرد ہوں منہ हैं, औरत की मुशाबात क्यों वजह करता छी मिलसी पिछले तिल नहीं हुए बढ़ने दिखी सकूलीत सारे मुंड मरावना हुए सारे काजे आस्था हुए रन्ने का कम एक रन फैशन अभी चुन ساری دیوار ہیلے وکر کی ہی کیا مطلب مرد لوگ مرد کا کیا کم ہے ہر وقت کو پسند پیسے مرد ہونے ہونے سچی رکھو مستر جنا ایمان چھوڑ ماح منٹ لا لگ پتا نہیں لگتا سو روزانہ کھیت سال جو بڑا دور تو پتا لگ جائے دور تو پتا لگ جائے پر ایک دن سی آئی فارمی کو کو منن سے فرمایا وہ مردان آل سرے شکلے کی تو مانا چی لو یہ مانا کریتے ساری گولی کلہ کیون بھائی اللہ شرابی فرمائے پچھان گیا جناب لے آدھو آپ وزات فرمائی <تصال> اللہ وی لا یبالی من دخل حلا اہلہی صلی اللہ حوک و آدن جہن رنے نا کول جڑھا مرضی آوے منجے دولے بہے اٹھے اوکو کو کوئی فرواہ نہ تھی میں غصہ واطنہ لگے صلی اللہ حوک و آدن دسو سچی حضور نبی حقیقت بیان فرمین کلے سے لیکن ایک رکھا ہے دلّے دلّے بارے بٹ بے تو ہرم آپ کو سمجھے لوگ ہر بےگارجے گلا یہ کلر لڑا خردلہ کرے سمجھے ٹھیک جو صحیح کرنا پیا تو کافر جو کو میں ٹھیک شرحا کی تیجی بڑی کی गड़ गला हो जब करे बला गया तबका नवाज गोशन ख्याल माडर ने अगू तो निकल गया जाग पिछूकर रह गए इन्हें अगू तो निकल पारी पिछुद یہ ترقی سمجھتے ساری لانت ندی دلے ہمیشہ سمجھ نہیں لگی ہوں اللہ تعالی میاں اللہ دا تو بلی کا رہے جہر بیٹھا کسا इस्लाम दर्जन दर्जन क्या नोटी देवनी फर्ज बनता माँ प्यो को रोटी देवनी ना देवे दुखे बरसन हरा में फर्ज थी रोटी दे कपड़ा देव बीमार थी इलाज करना फर्व कह नहीं मुठ मरौला फर्व मुस्त चंगा काम करे सब हम सर्जन کو روٹی نہ دے لمبا چکر پیو آ روٹی دے چکر کر بھا مرد مرتا ہی چوکا میں چھوڑا تیل چاو مالش خراب لانچ پی دن سوشک یہ کو کیا دے فرد خدا دا. خدا درد ایمان کہ نبی سیدہ دین کو من کفر کو نا من جال سمجھا ہے ایمان کیا ہے اسلام کو من اسلام دے خلاف جو کو جہو کو نا من جو اگر تو آکھے میں اسلام کو منے دا اسلام دے مخالف انگریز دے نظام ہے یہ ہے دنیا دے کہ چتنے قانون نظام ہیں کنائے کو منے دا مسلمان کہنے اللہ سلمہ کیا ہے ص اللہ میں اپنا تکلیف تکلیف لوں پریشان کر سفر کرنے بعض کر دیں بعض میں کیوں بیٹھا کروں باجر اللہ تعالیٰ ہاں کرن میں لیتے ہیں ابو اللہ تعالیب آپ دیا شریف بھائی بزر کے دیں باج کے با دا में कर इत ही पैसे चढ़ मैं दरवे नहीं मान लो इत बहे तबाफ कर मौला रू करेरा तब जी उन्हें वाकई तवाफ कराया तो सिर्फ ताबे होगा پے میں ہوں لا فکر نہ میں میں फरमायाज लिखी हज कबूल हो सर कुरेखे घर वाले कुरेखे नहीं देखते वापस आज नहीं लगी का दरबार की जारत थी बे दीन नबी सुनसे جو میں میں پہلے دنیا روزانہ تو میں میں کو کھڑے تو گلابلے کا جنہیں کھوتے واگ تھی کھوٹی کا خیال ہی بند کر گھر رن کسی نے شوڑی پیری کو جو میری چوڑمی جماعت پکا سے لیے گئی تک پتا کہ میرے ہر دلہ دغلے کیا بندہ سمجھا ہوبار سمیت دے سکے میری کرے گا میرے حق موضوع ہے بزرگوں کی مزارات پر حاضری کا طریقہ کتابیں لکھ چلا تھے علم اصل ہو اصل تو سمجھنا اندھا بندہ بزار دیکھے کیا نظر اند... جو سیر کرایا، سارا بازاریا جیلا حج تو, تو, تو رستے نئی برخا پوش ٹوپی والا برخا دی جو اللہ کو خیال آیا جو حج کا خرچہ چی بتا واپس آپ ہا جی حاج حج کر گھر پہنچے تو بندے کا پوچھانا آ گئے کما لیا گے اصر تیٹا کی کو پتھر مارے سے کراجرا تک ماجرا کیا تاری سامنے سب کچھ رات دے پہ میں کے واپس آ گیا میں کتنے آگے دینا سارے بندے تم چلو ایک بندی کرنے دو بندی اور پریشان تھی فرمایا گھبرا لڑی بیوی پاک وہ میری سی اللہ کا مرد سو گھر بیچا بچا یہ حد تک پہنچ گئی دکھ ہول ہنا حرام تھا ور حلال تھی گیا سور کھا نا بھی حلال تھی گیا کس تک مزدوری ہوئی تے ہن دی مدد نہ کی رب میرا تیرے تے ہی راضی خائی. تو فرشتہ تیڑی ہو بہو شکل نہ پکڑے تو, تو اخر ور ساری زندگی قیامت تک ای بھی تر سو ہر سال حج کریندا رہی تے کھاتے وچ اور تو دا جو درجہ بندی نماز حرام تو بچا نہیں فر رہے کی فہر تو ہے۔ کیا کیا فرد خدا دکھے نہ دربار پا متونا کرے نہ روٹی نہنگا پوسر آخری کا نام اور رسول فارد نے پورے فارد ہو دے واجب ہو دے محقق سنتا ہو دے باقی چوکو چھے جنہیں ملا آج جہے دو پہ دینے ستنے جاتے سابتی نے نفلی کام نفلی کامو ہے انہوں نے ایک بندہ فارد نماز پانچ باکت دی پانہن بنیے توجہ فارد نا پڑھے نہ واپس آج لانت کوئی <laughs> <laughs> نفر تھی جتنا متنا گول اتنا میٹا اپنا تھوڑے سا زور دیر فرد پورے مرنی ہوں خدا سے مطالبہ نہیں کرنا اچھا کیا کریں سرو بار جب سنت سارے دے ختم ووٹیں نہیں لانا سارے چڑی ہے کہ نہیں کڑی ووٹیں چھ ووٹ والے دا پہلے نمبر پہ تین خدا رسول کوئی تعلق نہیں نہ ووٹ دے لا لے کا نہ ووٹ جین لا مسل پہ سچی ہوں گا پوچھا سچی رکھا ہے اکلے کو سوچ دے فیصلہ دے کو ہونا چاہیے سمیر دا فیصلہ دے ہوں سچی دسو نبی غیر نبی ووٹ ایک شمار سن دا یا دو شمار غیر نبی ہوئے ہوٹ وہ نبی بھی دے تو غیر نبی فرد کرو نے ووٹ جو ہیں دا ایک شمار تے برابر شمار دی دا پھر تے مومن دا سنجر تے شریف دا نشئی بھنگئی تے صحیح تے ہوش آ لینا برابر نمازی تے شرابی دا وہ سچی دا س بین یہ حال دی اجازت دے سکدے کہ نبی دی عقل تے کافر دی عقل غیر نبی دی عقل برابر ہے شریف دے کمینے دی عقل برابر ہے جے عقل برابر ہے تے بلا او کنجھر کیوں ہے چکڑا پئی تے شریف بھی این کو گھر رکھ دی تے کیا بن جائے جے عقل برابر ہے والا ہی دا وی تے چکڑا ہو افراخری فاصلہ کو مسلا رش ہوں کی وجہ لوٹ جاگ جتنے روپے لگے گی कहना सुना पर सदके जावा वोट आंग्रेजी नशा शराबी अकल वोट बराबर समझी बैठे तू तो नमाज शराब को बराबर समझा नमाज शराब को बराबर नहीं समझता नमाजी शराबी कि نماز شراب کو برابر سمجھے ہے شراب پلیت نماز ایک پاسے مولا لی ہونا تیرا اکل ضمیر کیا دے؟ کہیں دی منو اللہ میں مسلیا جا برباد کی گا زیادہ ٹھیک ہے نشایا کی حکومت کنہر زیادہ ٹھیک ہے حکومت کی صحیح گنتی ہوا دس کھوتے کھوتا جان گو یہ دے کھے ادے سیر نکل سی نا بندے دی کھوپڑی چوکھا مارو نکل سی باہ سو کھوتا کٹا کرنے کیا ڈو کھوتے ایک بندے کی اقل بن رہی کیمال ہے منعباسی ہے شانے مارے مرگری منڈی نبی منڈی ہے شان سی مرد مر سونے نبی اسلام دی منڈی ہے جتنا مولالی تو کی نات یہ انگریزی منڈی ہے جی ہاں جی کتے کا بندے میں کہنا سنا ہوں جس وقت نبوت رسالت لی آرا برائی بے چا کیتی دے کافر سارا دا ووٹ گیم ووٹ لے والا خدا رسول دین ایمان من شرطیہ تعلق ثابت کرے مند مان خاص کو <laughs> اور خدا روز دھول ہاتھ میٹ دھوتی میں سنا ہاتھ ہر <مترجم> دربار کیا فائدہ کنبار والے کی پچھان <مترجم> دے سو جی دربار والے کی خبر رکھتی اکل والا بالکل اکل والا اکل والے صرف اس طرح گال کرے سی دسو اپنی کو ہر جات کی ہر جات فوٹو میںل بندے جلدی کرو رو جل سر جلسے میں بابا جی ندی شاید دعوی مسئلہ بغیر تو میں جو اور کریں گے عمل کر نہیں سکتے آدمی مر رہے نہ دیکھا پا دیکھا مرے جو کو دریا دریا کڑے سچی رسی چنگا کہا دریا دستے لگی سارے میں نبی سی کا علم شراہ دا. نہیں رکھتا دیکھو دیکھو. اے پیر بیٹھے اے دے نی نا یہ دیکھتے ضرور علمہ پر کھار پامنے پٹھے دیکھتے پٹھے چلتے لانچے کی ہٹ نہ سن تو میں مد نظر وزے مشرق دکھایا کیا سی پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ کرو سو ہی پیو جیسلا کرو میرے پیڑ سکول بابا برخا پواج لے چادر پوا دےج لے جی سر آدھے تو گل سمجھا گیا جیت سی جین چوبا میں آن لے پس اگو گوکیا خربوزے کا اسے چادر پات جو رکھی شکر پر آ سلاخا ٹوکرا مہنہ تھاک چادر مکے گا سکول سب پیتیاں لوگ لو کی جانگے سب کتیا پا پا کوئی ماما لگتا کروڑے تھکی جانے اگلے سال اپنی شادی کرنا سن برادری کا حال خیر رکھ ساری فیڈی دینا سائیکل کیا نا تی بار میرا پوتر آپ لڈا سائکل سے سائیکل مل گئے پیچھے ڈال لڈ بند جی پہ گئے چیچی گڑے رستے کا کوئی نہ فیویچ جیپاں دے تاوین لاؤ پاوڈر میک اپ شنپو دے تھگوٹر کی جو بے گھنٹی سوڈ وہ آدم شفائنے سویمانے کیا؟ ہاں ہے مانے دن بے آوے آکھتا رنگا سواستاں ہیں کیا بات آوے چوہی موڑھی جاتاں کیا بنا سوڈ نہ لاؤ پاوڈر نہ شفائنے سویمانے بہن دین سوڈا شفائنے नबीर सही फरमाए पाकिदाजी अल्सा तू मैट है के मैदे बेच ले अंग्रेज पलीत, पलीत, साफ साफ है, देते, समझ लगीवा را جو ہوا بازی کا رنڈی بازی تک کرا ایک حد تک پیچھے قوم پہنچ چکی کل پیر جیسا رکھے مر گئے اپنا لیلا شریف لیلا شریف اپنا تالے پاس لی بنیاد پیر کا نا پیر کا نام بورڈ نک کا میں ہوں پاسے قدرتی تکریر دے گیا ہوں تو ہوں لن جہاں کاکی تار کنی تھی ہمائے واندے میں تکریر دے چاکریتا ہے میں کہ وہ دل کلو رب فرمیدرے کا ہرشہ جولا جولا پیدا کی تھی پیر ہی کیوں ایک تاکہ تار بناو سلے پورے بنو تو میں گلانتیوں سلے پرنو پورے بنو ایمان تو تو دربار خوشی کا پیر ہے سارے نام پیر کاڑ کیوں حضرت ہمیشہ کا قوم کو دربار پاک پتن شریف جان پاک پتن تو پالے روڈ وغیرہ بہاری والا ملکان نکل آرے فال روڈ <laughs> ਰਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਲੰਦੇ ਬਹੁਤਾਂ ਨਹਿਰੰਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਾ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਅੱਪਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਪੈਦਾ ਅੱਪਣ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੋ ਨਹਗਾਰਕ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗਾਲ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਨਾ ਵਲਾ ਕੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜਦੇ ਮਰਦ ਦੇ ਆਲਾ ਸਨਾ ਸੁਲ ਲੱਕੜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਟੰਗੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖੇਰੰਦੇ ਏਸਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹੈ سر آنٹی کے وہ یار مسلمان ہے جلنسی تھی کل گل گئے یہ ہے او صاحب بابا بچائی ہوا کہ اجن تسا میل نہیں ہے میلے میں ہوا اتنا ڈھیر ہند ہول سنوں پیج تے ہاں بند کیتی تے ڈنڈرا ناویں دین دس شرم کا گرے دین خاطر بال ملدی دم میرا رب کیما نل دا وے دربار ہوں پیچھے بزرگ پیا گئے گال کرا چاہتا रात गया है, जे बुरा है, अस्ना जे है, समझ समझ दे, ला पाउडर मेकअप शैम्पू कर हार खड़ा मखसूम खुले वाह गिद خرگوزی ہے برباد کر سامنے جگ سارے حیدر صاحب پے سکون سب سنے میں خیر میری نظر تے کیوں شک پی میں رستا آپ میں بس سو بچا جی اکی دان تھا تو دل دان تھا کوئی کو روکے سے سنہ جرمان ترے پاکستان دا پہ تک گی دربار جتر میرے خیال دے مکین در پھر, پھر تھی کب پہلے ایمان بڑا خیر سونے نبی دیکھ حج پہ سچی ڈبا لچا آئی ناسے گا چلتا رب تاجو یہ اور تو میں اللہ ہیں ہمیشہ جی منہ کھولن کی سر شاہ ایماندار کئی بندے کی کٹہری پیشی لگی کریے رن تھوڑی تو تھوڑی بیچیے پاسی بولا لا لیے آخری پیشیے پتا نہیں لال کیا دی حکم ہی باہر چہرہ اجازت دم کدی راس کد گئے کوئی ہر جتنے کچھ کھینے کپڑا نہ لگنے دور رستے من بی پا کی کر لیکن والا بھی سفر کرنے دربار دربار آپ پہنچ چکے ہیں دربار علی قوم دی دربار کی اجازت کری نہیں بال علی بول دربار دربار چکی دربار ڈرامے بعض آ سر ڈرامے رول ساقو مروین کوران سے بمب مروین مسیطا سرویں جمانا نس افغان علاقے ہر پاس بمبس اگریز وال مروین خرید کنا دربار علی دربار مول لانی انپڑھ انپڑھ تو بات سونا دربار فیض گنگنے نا پہلے فیصد کر کے بنی روٹی تو نہیں بنا رسول رسو جان دے تو سیر سپاٹ ہے یار پھر اس لاری کی جی پہ خدا کے درخت کری مسی جاتا موسٹری بسی کر ساری زندگی کو گزار کے لگ پیا لنگ پہ جنر میں مزاقرو لاہ بول پر بیٹے جتنا دیر جیت بیٹھے سچی دکھ کہیں پیر کوالے نام اشتہار جیسا ملا کنجر نہیں باہر جیسا پیر نہیں باہر سور پیر شیتانے پیسے پیر مر گئے تو اللہ رسول لا قرآن تو حسین کا خون چوکی دے تو آج نالے دینا صحیح کو پیگاڑا دکیبر تے اللہ تے پنے تے چیز پیگاڑا خود اپنے دھیر دیری دے باہر کٹی گھر دیری میرے غیرتلٹی غیرتھا میں یہ آدم ہے کہ نہیں بس کہنی باہر دکھتا ہے یہ آدم بچا تھا ہی نے اپنے نراب سیدھے میں کو اندر دکیتا ہے انہیں اکھرہ سا ہے ایجرے پیغارت ہے ایجرے پیغارت دکھتا ہے ایجرے پیغارت دکھتا ہے ہاتھ ہاتھ ہاتھ تو کہی کہی پھل چاندلیے کے لئے جت باہت کوکتے غصہ ہے انہیں کہا تھا کہ خون کا ہے نہیں حسدیل نے کہا تھا وہاں کہ بس کم دارا ہم سے کہ تیلے کو غیرت بھی گال کر رہا سب آس ہی ہوئے ہاں ہاں ہاں ہاں یہ دنیا پھلی کری ہوا غیرت بھی گال کریں انہوں نے لگتا ہے اگر انہوں نے دارا ہی دوست میں دے گال کر میں دیا کہ فلاہ اوتا میں کوئی میں دکھئے جو میں ماہ نجار پپ وہ کی ہے دی گال کھڑا کرنی تے کہ پرانے زمانے دی گال جو ماں دا یار پورا لگدا دو تین ماں دا یار پچھن نہ دے تے جڑا ماں دا یار دے خلاف ہوے ہوندا نال تیری تصویر کہ ہور گیلیا جھکڑ ای غصے نال دے تے ماں دا یار ہے مخصوص ہو پڑھتے کتاب پہلے सोल हुकूमत चपवा हाय वाला किताब चपड़ा और किम से बोलूं बलै न मसला ते पढ़नी दका है संत सिर्फ फैंटेसी जरूरी स्कूल एंड पेंट जरूरी एचपीएल पार्ट मसला से है जो सारे गुलाम सारे गल न घेरे बेकार सुन बेकार उमान सारे सुन अब बोल वाला सही न करे अपनी हुकूमत चला मन काम दिन सो میں تو ستر ہر اک بند کا کم کریں ٹوپی والا پیروں نے گھر پینٹ پینٹ بھی پینٹ پہ مریدی والے پیر ہے بجال کا صحیح تو باہر ہے آہ کا یہ جو دیوپن دی 13 رمضان المبارک کی ہے ایک آہ یہ سانھے حکومت تم ایو سوال تھا بھی پاس دلنے تو ہے یار ہر سالا والا ایک سوال دا جواب دےو میں سوال سب کچھ بندوبست میں تو میں میں ہے اسلام سونا چیٹا پاتا پورا میں کلاں نے میں دیا کیا میں کہتا ہوں دیکھنا میں بیٹھے ابھی پہلا انا بندا بندا میں کہے کلاں سوچتے رہے اسلام وچ ہے شاید کیا میں کہتا ہوں تاوہ اسلامی والے کمنٹ ہے جو ساری تاوہ اسلامی دیکھے کہ کہنا میں کیوں کہ ساری ٹھیکڑی کا نہیں ہاں جی ساری ٹھیکڑی کا نہیں کہ ہن دس اسلام چ ہو اسلام کا اسلام دعوت اسلام داوت اسلامی اسلامی دوں گا میں کہا بھائی تو آپ کو ایک ولی ہے رشانی دسا ساری پاکا رہے ہیں میں کہا یار ولی ہے لیکن دو رشان میں جتوارے ولی ہے جو میں جانتے ہیں سمجھے دو نہیں ترے سمجھے اور کیے انو میں ولی جب آؤں گا کہ انو ہے ایک تبلی دربوک ہوگا تر رو ہوتے ولی کیا ہوتے؟ تر رو کتنا در رو ہوتے جو نماز جو پڑتے ہیں کلاشنکو فیلی چھانتا لے پڑتے مطل مار ایں جی حالج مر ونجا سچتا کرے خدا کو تیڈی بری موت ہو بس ہو جا اے ولی ریپنسالی توں شنی نشانی جو ولی دبئی دا اے ایں طرح نے کیوں دبئی دا موسم تے ولی سب دے پردہ پردار اولی سفر ستار اے ولی جب پاک بلی ہمیشہ باغلا میں میں تیرے لاگے دو نشانے ولی نہ کوڑے ولیے قومیں کافی باگلے کو سمجھنا سکھا دوں نہ تے صاحب گبرانا کر خبر دا باقی کوں مقتل ہے میں جبے سینچ چوک بوں شوب خیر آ کرو وہ پھیر ور نیم کرے جے آدے ہاں ہے نشانہ ہند کہ جسے ہر پوے پھر ہو بلی کر ہونا لے ملا ہو جاتا ہے بلی کر رو ہونے ہونے کو بلی منی کھڑو جیڑا نمائنی کنا جل کو پھر چھاہت لے <سؤال> پڑھو سا بھی بات اللہ آرے را دیکھا تو بھائی بلی اللہ کا تینز موہ جھلے چلے کرے نمک جنگلے تڑیاں ہے تو سارا آدم بھی ساب پھلائی ہو پتا لگے جو امر دیس زماند. علی شیر کو بولی کرے سارا تاج تاجدار بولنا پیس سارا کچھ مانج ہر <coughs> پوری دنیا گئی गंदा थी माहौल है जो सारे ही पाकिस्तान रहना औखा है جب لئے مصرح کو دے بچ ملد آتے ہیں یو تین مطرح سے فکر ہے کہیں بھائی دوائیں دبائی دبائی فاق ہے دبائی دو میں دے پندیوے نے کے دی جہاں یا بار دارو باری دے مزدور دارو باری دے مزدور یا آیاش تے زانی لوگ انگریز آیاش کنے دبائیو شاید سڑکے لے اتنے سرے آمزنا بھی لے لے کچھا پا دے چالی دے اچھا سچی دسواں سال سیگے بندی سال چار ہر سالتی ہر سال کی مل بات ہے مکالا ملو نہا ملو تو پڑھا کسی ملو جا کش سچا چیتیا سیتا ماری والا <laughs> <laughs> <New functioning> لوٹے دنیا کی تڑب ختم کی